جامع بیان العلم میں امام ابن ابد البر نے لکھا ہے امام مزی تہذیب الکمال میں لکھتے ہیں امام جلال الدین سیوتی تبییز الصعفہ میں لکھتے ہیں امام ابن حجر مکی الخیرات الحسان میں لکھتے ہیں کل مصنفین اور محدثین بلا اختلاف لکھتے ہیں اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ امام وقی بن الجرہ دوسرے شخص رہ گئے فرمایا وہ امام وکی بن الجراح بھی امام اعظم کے مذہب حنفی پر تھے ان تمام کتب میں درج ہے یفتی بے ابی حنیفہ تھا وہ کانا سامن شعی ان امام وقی بن الجراح وہ مذہب ابی حنیفہ پر فتویٰ دیتے تھے اور انہوں نے بہت حدیث امام اعظم ابو حنیفہ سے سیما کی تھی ن من ہو شیرہ یاد رکھ لے اگر لفظ آئے تلما تلم وہ اگر یہ لفظ آئے تو اس میں فقہ بھی ہو سکتی ہے حدیث بھی ہو سکتی ہے یہ اصول حدیث کا ایک یاد رکھ لے کی علم المصطلحات میں سے ہے اگر محدث اگر فقی لکھے آخاز ہو تو مراد فقہ ہوگی اگر لکھنے والا محدث ہو اور وہ لکھے سامیا من ہو کیا لکھے سامیا من ہو محدث لکھے تو اس کا معنی کبھی علم الفکا نہیں ہوگا علم الحدیث ہوگا اب اس کو بات کو سمجھیں امام ابن البد البر محدث ہیں امام مزی محدث ہیں امام ہیں اسما اور رجال کے امام سیوتی محدث ہیں امام ابن حجر محدث ہیں اور کال کن کا ہے یا کال ہے یحییٰ بن معین یہ وہ امام ہیں حدیث کے جن کے بارے میں ام حدیث نے متفقہ طور پہ لکھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی شخص ایسا نہیں جس کو اپنے اپنے وقت کی یحییٰ بن معین سے زیادہ یاد ہو یا بن معین سے بڑھ کر حدیثیں آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کسی فرد بشر کو یاد نہیں یہ وہ امام ہیں یا یا بن مین امام فل حدیث یہ ان کا کال ہے وہ کہتے ہیں کہ امام وقی بن الجرا امام اعظم کے مذہب حنفی پر تھے اور ہنفی مذہب پہ فتوا دیتے تھے وہ قد سام ہو شعی اور انہوں نے امام ابو حنیفہ سے کثیر تعداد میں حدیث کا سیما کیا تھا اب آپ سمجھ گئے کہ امام وکی بن الجرا کون ہے اور امام عبداللہ بن مبارک کون ہے دونوں کو سمجھ گئے اب دونوں کو سمجھ کر اب امام ابن حجر اسکلانی کے اس کال کی طرف روایت کی طرف جو انہوں نے امام بخاری کی درج کی ہے اب امام بخاری کے اپنے الفاظ کو پھر سمجھیں فرماتے ہیں تو کتب ابن المبارک و ارف و کلام اولہ اولا کہ میں نے ابن مبارک اور وقی بن الجرہ کی کتابیں زبانی یاد کر لی تھی اور ان کے کلام کی پوری معرفت حاصل کر لی تھی اور پھر آگے وضاحت کر دیتے ہیں کسی کو مغالتا نہ رہے یعنی اصحاب اور رائے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں خود بتایا ہے تو گویا امام بخاری نے جب صحیح بخاری لکھنا شروع کی اس سے قبل ان کے علم کی بنیادیں علم امام ابھی حنیفہ کے ساتھ گوندھی جا چکی تھی امام اعظم ابو حنیفہ کا علم جو ہے وہ امام بخاری کے علم کے خمیر میں شامل تھا خمیر میں شامل تھا پھر یہاں ایک سوال ہوتا ہے اگر یہ بات ہے تو صحیح بخاری میں امام اعظم سے روایت کیوں نہیں کی اس کو میں احوال بخاری کے ذمن میں آخری نکتے کے طور پہ لوں گا سمجھاؤں گا آخری نکتے کے طور پر اور پھر امام ابن حجر اسکلانی نے مزید اسی مقدمہ فتو الباری اس کی جلد مقدمہ میں چھ سو چون صفحے پر چھ سو چون صفحے پر آخر میں امام اسقلانی نے پھر بیان کیا امام بخاری کا کال امام بخاری فرماتے ہیں کال البخاری ما جلست جلس تو عرفت حدیث تو صحیح من سکیم و حتہ نظر تو فی کت بہل راہ فرمایا میں اس وقت تک بطور محدث مسند پہ نہیں بیٹھا جب تک میں اہل الرائے کی تمام کتب کا مطالعہ نہیں کر چکا اور جب تک میں نے اہل الرائے کی کتابوں کا کامل مطالعہ نہیں کر لیا اس وقت تک حدیث میں صحیح اور غیر صحیح کا فرق میری سمجھ میں نہیں آیا گویا روایت حدیث کو میں نے پختہ کیا درایت حدیث سے روایت مجھے حدیث اصحاب الحدیث کے طریق پر ملی اور حدیث میں صحیح اور سکیم کا فرق سمجھنے کے لیے درایت اور فہم الحدیث مجھے اہل الرائے امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے تلامزہ کے طریق سے ملی یہ امام ابن حجر اسقلانی نے امام بخاری کے اقوال نقل کر کے یہ بات بیان کی اب اس کے بعد جو اگلی چیز بڑی اہم ہے امام بخاری نے رہلات کیے صحیح بخاری شریف کو لکھنے کے لیے احادیث جمع کی اور احادیث کے جمع اور تدوین کے لیے اور اخذ اور سما کے لیے دنیا بھر کے سفر کیے امام بخاری نے اور اتنے سفر کیے امام بخاری نے ان سفروں میں جو بڑی اہم چیز ہے سب سے زیادہ امام بخاری نے جن بلاد کا جن ملکوں کا سفر کیا میں صرف نام بتا دوں مکہ معظمہ کا سفر کیا اور وہاں سے حدیث جمع کی مدینہ کا سفر کیا حدیث جمع کی شام کا سفر کیا جم حدیث اور سیما حدیث کے لیے بخارا کا سفر کیا مروہ کا سفر کیا بلخ کا سفر کیا حرات کا سفر کیا نیشا پور کا سفر کیا رئی کا سفر کیا بغداد کا سفر کیا واسط کا سفر کیا کوفہ کا سفر کیا مصر کا سفر کیا اور جزیرہ کا سفر کیا یہ سارے سفر امام بخاری نے کیے احادیث نبوی کو جمع کرنے کے لیے اور جو چیز بطور خاص بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ, یہ وہ قول ہے جسے امام اسقلانی سمیت اور امام کستورانی سمیت جمیع شارحین بخاری نے اور جمیع محدثین نے بیان کیا ہے امام بخاری کا قول وہ فرماتے ہیں دخل تو ال شام و مصر و الجزیرہ قال کال کہ میں شام بلاد مصر اور الجزیرہ جزیرہ دجلہ اور فراد کے درمیان جو علاقے ہیں اس وقت سوریہ شام اور عراق کے درمیان اور ترک ترک ترک ترکی, ترکی کے درمیان کے خطے اس وقت کا الجزیرہ تھے فرمایا میں ان تمام ملکوں میں دو دو مرتبہ گیا زندگی میں سفر کیے احادیث کو لینے کے لیے وہ عل البصارہ ارب اور بصرہ بسرہ چار مرتبہ گیا امام بخاری فرماتے ہیں, حدیث کو جمع کرنے کے لیے وہ اقم تو بالحجاز سِتَّةَ اور حجاز یعنی مکہ اور مدینہ حرمین شریفین 6 سال کے عام کیا احادیث نبوی کو جمع کرنے کے لیے ہر جگہ کے لیے عدد بیان کی ہے ہرمین شریفین چھ سال رہا کہیں چار مرتبہ گیا کہیں دو مرتبہ گیا فرماتے والا اخسی کم دخل تو علل کوفہ و بغداد مال محدسین مگر مکہ اور مدینہ سے بھی بڑھ کر سب سے زیادہ کوفہ اور بغداد گیا ہوں اور اتنی مرتبہ گیا ہوں حدیث کو جمع کرنے کے لیے کہ زندگی میں میں اس کا عدد شمار بھی نہیں کر سکتا اب کوفہ کس کا شہر ہے اور بغداد امام اعظم ابو ہنیفہ کا شہر ہے مکہ اور مدینہ سے بھی زیادہ کوفہ اور بغداد گئے امام بخاری شام سے زیادہ کوفہ اور بغداد گئے مصر سے زیادہ کوفہ اور بغداد گئے الجزیرہ سے زیادہ کوفہ اور بغداد گئے وسطی ایشیا کے ممالک سے زیادہ کوفہ اور بغداد گئے تمام بلاد اسلام کا دورہ کیا اخذ و سما حدیث کے لیے مگر سب سے بڑھ کر لا تعداد مرتبہ اگر گئے دو شہروں میں تو وہ کوفہ اور بغداد اور یہی دو شہر ہیں ایک امام اعظم کا وطن ہے ایک امام اعظم کا مسکن ہے حدیث اخذ کرنے کے لیے سب سے زیادہ ان شہروں میں امام بخاری کیوں گئے اس لیے کہ سب سے زیادہ حدیث کا ذخیرہ ان دو شہروں میں تھا اسی لیے سفر تھے سب سے زیادہ حدیث یہاں تھی اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کیوں کیوں اسلام کی ابتداء تو مکہ اور مدینہ سے ہوئی تو کوفہ میں اتنی زیادہ تعداد حدیث کی کیوں تھی یہ بات علمی ہے یاد رکھ لیں اس کا سبب یہ تھا کہ خدار الخلافہ بن گیا تھا سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کوفہ آپ منتقل ہو گئے تھے اور آپ سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے چھاونی ڈکلیئر کر کے فتح کے بعد عبداللہ ابن مسعود اور بے شمار صحابۂ کرام کو بھیج کر بہت بڑا عظیم مرکز اسلام بنا دیا تھا سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ میں کوفہ کو کل عالم اسلام کے اندر ایک بہت بڑی عظیم علمی مرکزیت مل گئی تھی اور پندرہ سو صحابہ کوفہ میں مقیم ہو گئے تھے کتنے پندرہ سو صحابہ کوفہ میں مقیم ہو گئے تھے اور اب میں حدیث فرماتے ہیں کہ میں کوفہ گیا چار ہزار تابعین علم حدیث کے بیان کرنے میں شہر کوفہ میں مصروف تھے پندرہ سو صحابہ اور چار ہزار تابعین علم حدیث کے بیان میں مصروف تھے گویا اس وقت بلاد اسلامیہ میں دنیا کا سب سے بڑا مرکز علم حدیث کا کوفہ اور بغداد بن چکا تھا اب یہ کتنے تعجب کی بات ہوگی کہ امام بخاری بخارا سے چل کر سب سے زیادہ کوفہ سے جا کے حدیث لیں اور امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ساری زندگی کوفہ اور بغداد گزری علم کے منبع میں ان کے بارے میں تصور یہ ہو کہ ان کے پاس علم حدیث کا ذخیرہ کم تھا یہ بات عقل اور قیاس اور کسی اعتبار سے بھی دانش کے پیمانے پر درست ثابت نہیں ہوتی یہ امام اعظم امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے سفرات تھے اب جو بڑی اہم بات اس کے بعد آتی ہے وہ صحیح بخاری کی آداد ہیں تعداد بخاری شریف میں جو مطبوعہ کتب ہیں بخاری کی نسخے مطبوبہ اس میں جو شیخ فواد عبدالباقی کے تحقیق کے مطابق سات ہزار پانچ سو ترے سٹھ حدیثیں ہیں یہ جو حدیث کے نمبر درج ہوتے ہیں پچہتر سو ترے سٹھ حدیث مطبوعہ نسخوں میں ہیں مگر مقدمہ ابن صلاح جو رامرمزی جو سب سے اوائل دور کے پہلے آئمہ حدیث میں سے جو اصول حدیث پر جنہوں نے لکھا ابن صلاح لکھتے ہیں بہتر سو پچھتر حدیثیں ہیں صحیح بخاری میں آداد مختلف ہیں عدد تو میں آپ کو لکھوا رہا ہوں مگر یاد رکھ لیں یہ تمام حدیثیں پچہتر سو یا بہتر سو سے زائد یہ مقرر شامل ہیں ایک ایک حدیث بیس بیس مرتبہ بھی صحیح بخاری میں آئی ہے ایک حدیث بیس مرتبہ بھی آئی ہے ایک حدیث پندرہ مرتبہ بھی آئی ہے حدیث دس مرتبہ بھی آئی ہے سات مرتبہ بھی آئی ہے پانچ مرتبہ بھی آئی ہے تو مطلب ہے کہ کئی احادیث ایسی ہیں سینکڑوں جو بار بار آئی ہیں تو ریپی، ریپیٹیشن کی وجہ سے تکرار کی وجہ سے تعداد یہ تکرار کی وجہ سے امام اسکلانی نے تمام مقررات کو تکرار جتنے ہیں ان کو جمع کر کے احادیث کو بھی اور احادیث کے ساتھ ساتھ امام اسکلانی نے شامل کر لیا ہے معلقات کو بھی مطابعات کو بھی اور مراسیل کو بھی مکتوات کو بھی موقفات کو بھی تمام اقسام احادیث اور اخبار کی جمع کر کے امام ابن حجر اسکلانی نے نو ہزار اور اسی تعداد بیان کی یہ شمار کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں جس کی وجہ سے تعداد یہ بنی نو ہزار اسی مگر جو بطور خاص اگر سارے تکرار نکال دیے جائیں تمام تکرار ریپٹیشن نکال دیے جائیں ہر حدیث کو یہ خبر کو یا اثر کو اگر صرف ایک بار شمار کریں جسٹ ونس تو پھر کل تعداد صحیح بخاری کی احادیث کی اور اخبار کی بن جاتی ہے صرف پچیس سو تیرہ یہ نوٹ کر لیں کتنی بنتی ہے یہ کل احادیث ہیں پچیس سو تیرہ یہ عدد لکھ لیں یاد کر لیں چونکہ جب میں اس افتتاحیہ کے آخری حصے پر آؤں گا جس میں بڑے اہم علمی اشکال حل کرنے ہیں تو اس وقت یہ تعداد کام آئے گی آپ کو یہ یاد رکھیں بغیر تکرار کے کل تعداد احادیث ہے صحیح بخاری کی کتنی ہیں پچیس سو تیرہ کسی نے تیئیس سو تریپن لکھی ایک سو ساٹھ ملا یہ شمار کرنے کے طریقے ہیں میں ہائر لیول کو لے رہا ہوں میکسیمم کو تو پچیس سو تیرہ کل تعداد ہے بحظف تکرار ود ریپیٹیشن اور ود ریپیٹیشن ٹوٹل نو ہزار بیاسی مگر جو متبوعہ نسخے ہیں ان میں کئیوں کو شامل نہیں کرتے حدیثیں ہیں تعداد کاؤنٹنگ میں وہ پچہتر سو ترے سٹھ مطبوع نسخوں میں یہ تعداد لکھی جاتی ہے مثلا ہم جب دورہ بخاری کریں گے تو جو مطبوعہ نسخوں کے نمبر شمار ہیں وہ پچہتر سو ترے سٹھ والا نسخہ ہوگا یہ صحیح بخاری شریف کی تعداد حدیث کی بات ہو گئی اب جو بڑی اہم چیز ہے اس کے بعد آگے وہ یہ کہ امام بخاری کے صحیح بخاری کے روات امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کے شاگرد امام فربری محمد بن یوسف الفربری فا پر زبر بھی ہے اور فا کے نیچے زیر بھی ہے الفربری بھی آیا ہے اور الفربری بھی آیا ہے اس لیے دیا کہ غلطی سے ہمارے لوگ فربری پڑھ دیتے ہیں جیسے فروری ہے جنوری اور فروری وہ فربری عام پڑھنے میں فربری پڑھا جاتا ہے مگر یہ کریا ہے فربرا اس سے فربری یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں اس وقت یاد رکھیں پوری دنیا میں جو امام امام اعظم کہ نہیں امام بخاری کے شاگرد پوری دنیا میں جو نسخہ صحیح بخاری کا متداول ہے جو ہمارے پاس ہے اور پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے وہ نسخہ بروایت امام محمد بن یوسف فربری ہے وہ روایت فربری سے ہے یہ اہمیت ہے امام ابو حنیف امام بخاری رحمہ اللہ تعالی سے امام فربری کے کال کے مطابق ان کی روایت کے مطابق نوے ہزار افراد نے امام بخاری سے سی بخاری کا سیما کیا کتنے بعض کتب میں ستر ہزار آیا ہے اور بعض کتب میں امام نووی نے امام نووی نے صحت کے ساتھ نوے ہزار لکھے ہیں وہ جو امام بخاری کے تلامزہ جنہوں نے ان سے صحیح بخاری کا سیما کیا مگر نوے ہزار میں سے سی بخاری کی روایت جو آگے چلی صحیح بخاری کی روایت جو آگے چلی وہ پانچ ائمہ سے چلی آپ کے پانچ شاگردوں سے چلی اور وہ شاگرد امام ابو طلحہ منصور البزدوی دوسرے امام حامد بن شاکر تیسرے امام ابراہیم بن معقل بن الحجاج النصفی چوتھے امام القاضی حسین بن اسماعیل المحاملی اور پانچویں امام محمد بن یوسف الفربری ان پانچ شاگردوں سے سی بخاری کی روایت چلی اب یہ پانچ نام کیوں بیان کیے اس حصے کو میں چھوڑ بھی سکتا تھا مگر اس کے ایک اندر اہم چیز بتانے والی ہے وہ یہ کہ روایت چلی پانچ تلا میں سے امام بخاری کی صحیح بخاری کی اور ان پانچ میں سے پہلے دو تلا معروف وہ حنفی المذہب ہیں تو گویا سی بخاری شریف کا جو فروغ ہوا دنیا میں اس کے اندر بھی حنفی اماموں کا دخل ہے امام ابو طلحہ منصور بن محمد البزدوی تین سو انتیس ہجری میں وفات ہوئی یہ بھی حنفی ہیں اور امام حماد بن شاکر یہ بھی حنفی ہیں امام حماد بن شاکر یہ بھی ہے ہے اور امام فربری سے بارہ اشخاص نے روایت لی تھی امام بخاری سے پانچ نے لی آؤٹ آف نائنٹی تھاؤزنڈ روایت بخاری جو آگے چلی پانچ ان میں سے امام فربری سے بارہ نے روایت لی کتنوں نے بارہ نے روایت لی اور مختلف ملکوں میں ان بارہ میں سے مختلف آئمہ کے ذریعے سلسلہ روایت سی بخاری کا آگے چلا یہ روات بخاری کے لیے اس قدر ضروری تھا جو میں نے عرض کر دیا روات بخاری کے لیے اب اس کے بعد بہت اہم چیز جو ذہن نشین رکھنے والی ہے وہ یہ کہ جب امام بخاری نے سی بخاری تعلیف کی تو بعض لوگوں کو یہ مغالتا رہتا ہے جو انکار حدیث کرتے ہیں یا انکار حجیت حدیث یہ مغالتا رہتا ہے کہ شاید یہ دو سو سال بعد پہلی کتاب صحیح بخاری لکھی گئی تو یاد رکھ لیں حدیث میں صحیح بخاری پہلی کتاب نہیں ہے حدیث میں صحیح بخاری پہلی کتاب نہیں ہے جو لکھی گئی سی بخاری سے پہلے تقریباً ایک سو کتب حدیث کی مدون ہو چکی تھی یہ بات ذہن نشین کر لیں ایک سو کتب حدیث کی مدون ہو چکی تھی آپ کہیں گے کہ وہ کنوں نے لکھی وہ امام بخاری کے شیوخ نے لکھی تھی اور امام اعظم ابو حنیفہ کے تقریباً ڈیڑھ سو تلامزہ ام حدیث کے درجے پر فائز ہو چکے تھے امام بخاری سے پہلے امام بخاری سے اگر موضوع میرا یہ نہیں ہے اگر موضوع ہوتا اور وقت اجازت دیتا تو میں پورے کے پورے ڈیڑھ سو تلامزہ امام اعظم کے جو امام بخاری سے پہلے حدیث کے امام تھے ان ساروں کے نام آپ کو بتاتا اس وقت وہ سب نام فہرست میں میرے پاس موجود ہیں میں لایا ہوا مگر نہ موضوع ہے نہ وقت ہے ڈیر سو تلامزہ تو امام اعظم کے حدیث کو بیان کر چکے تھے اور ان میں امام ابو یوسف اور امام محمد جیسے اماں اور خود امام اعظم جنہوں نے احادیث کی کتابیں مدون کر دی تھی اور امام جلال الدین سیوتی وہ حنف نہیں ہیں شافعی ہیں تبجیز اس میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے علم حدیث مدون کرنے والے امام ابو حنیفہ ہیں امام سیوتی نے لکھا ہے تبجیز اس صحیفہ میں اول من دون العلم اے علم ہوا امام ابو حنیفہ امام مالک المتا لکھ چکے تھے چند ایک بتا دیتا ہوں امام شافی اپنی مسند لکھ چکے تھے امام احمد بن ہمبل چالیس ہزار احادیث کا ذخیرہ مسنط احمد بن حمبل تیار کر چکے تھے پھر اس طرح امام ابن ابی شیبہ امام بخاری کے اساتذہ میں سے وہ مصنف ابن ابی شیبہ لکھ چکے تھے امام عبدالرزاق امام بخاری کے شیخ ہیں وہ مصنف عبد الرزاق لکھ چکے تھے امام بخاری کے بالکل قریب مگر آپ سے پہلے ایک ہی زمانہ امام دارمی مسنت دارمی لکھ چکے تھے امام زہری لکھ چکے تھے حدیث کی کتاب امام شابی لکھ چکے تھے عبداللہ بن مبارک لکھ چکے تھے سفیان بن سوری لکھ چکے تھے سوری لکھ چکے تھے امام وقی بن الجرعہ لکھ چکے تھے ہر ہر شہر کے اندر ایما محدسین اپنے اپنے ذخائر کتب حدیث کے مدون کر چکے تھے اور یہ سب صوفیات امام بخاری کے ماننے والے اور امام بخاری کا کثرت سے نام لینے والے اگر تصوف اور امائے تصوف کا انکار کریں تو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے متضاد لگتی ہے کہ جن پر امام بخاری نے اعتماد کیا اور جن کو امام بخاری نے امیر المومنین فی الحدیث سمجھا وہ تو امام فی التصوف بھی ہے اور انہیں کی کتابیں امہات کتب ہیں تصوف میں جن پر بعد کی کتابوں کا مدار ہے تو یہ کتابیں امام بخاری سے سب پہلے لکھی گئیں اب اس کے بعد بڑی اہم چیز دو نقطے جو بہت عام ہیں جو آج اس ابتدائیہ کا نچوڑ ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ آپ کے سمجھنے سے ان کا تعلق ہے اس کی طرف آ رہا ہوں ایک ہے امام بخاری کے علمی فنی کئی ہی چیزیں ہیں میں ان دقائق میں ان میں چھوڑ رہا ہوں نہیں جانا چاہتا کہ کل رواط کتنے ہیں امام بخاری کے رجال پندرہ سو پچیس ہیں امام بخاری سی بخاری کے رجال جب کہ امام مسلم کے بائیس سو ہیں اور صحیح بخاری کے جو متفرت وہ رجال اور وہ اسما جن سے صرف امام بخاری نے روایت کیا اور ان سے امام مسلم نے روایت نہیں کیا ان کی تعداد چار سو ستاسی ہے اور وہ رجال جن سے امام مسلم نے روایت کیا بخاری نے نہیں کیا ان کی تعداد چھ سو بیس ہے مگر امام بخاری کے چار سو ستاسی میں سے اسی رجال اور روات وہ ہیں جو متکلم فی ہیں جن پر جرا ہوئی جن پر اعتراض ہوئے جن پر کلام کیا محدثین نے اور اسکلانی نے جواب دیے اور دیگر آئما نے اور امام مسلم کے وہ رواج 620 سو بیس میں سے ایک سو ساٹھ ہیں جن پر کلام ہوا تو جرا ہی ہے ہر ایک پر ہوتی رہی ہے جرا سے کوئی بھی پاک نہیں رہا جرا اور تنقید سے کوئی پاک نہیں رہا تو ہمارا زمانہ تو ویسے ہی ہمارا زمانہ ہے پھر. اس میں تو عدل نام کی شے ہی نہیں ہے اس میں تو عدل نام کی عدل بچا ہی نہیں ہے جو زمانہ عدل کا تھا ثقافت کا تھا اس زمانے میں بھی ناپ تول کرتے جرو تنخید تنقید کرتے تھے جائز بھی کرتے ناجائز بھی کرتے جتنی ناجائز تنقید امام اعظم ابو حنیفہ پر ہوئی اتنی چودہ سو سال کی امت مسلمہ کی تاریخ میں کسی فرد بشر پر نہیں ہوئی امام اعظم ابو حنیفہ پر جتنی ہوئی اور جن جن لوگوں نے کی اگر میں ان کے نام بتا دوں تو شاید آپ میں سے بعض لوگ غش کھا کر گر پڑے بس اس سے زیادہ نہیں کہتا کن کن لوگوں نے کی تو جرو تنقید سے تو کوئی محفوظ تھا دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کس کا کام اس کو پسند آیا اور اس کو دوام مل گیا اور قبولیت مل گئی جس کا کام رد ہو گیا یہ فیصلے وہاں ہوتے ہیں اہم چیز میں میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ دو باتیں ان میں ایک امام اعظم امام ابو امام بخاری کا مذہب فقی کیا تھا بہت اہم چیز ہے ان کا فقی مذہب کیا تھا اور ان کے جو تراجم البواب ہیں ان کی حقیقت کیا ہے یہ علمی بحث ایک یہ اور اس کے بعد اگلا نقطہ ہوگا کہ امام بخاری نے امام اعظم ابو حنیفہ کے اتنے بلند مقام کے باوجود صحیح بخاری میں ان سے روایت کیوں نہیں کیا ان کی روایات کو صحیح بخاری میں کیوں نہیں لیا اب یہ دو نقطے اب آگے ہم بیان کر رہے ہیں پھر ہم انشاءاللہ صحیح بخاری کی کتاب بد الوحی سے شروع کر دیں گے اور یہ دو اہم ہیں اہل علم کے لیے جہاں تک امام بخاری کے فقی مذہب کا تعلق ہے اس پر تین اقوال ہیں بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ وہ شافعی المذہب تھے امام تاج الدین صبح کی اشاف جیسے علماء نے ان کو شافعی المذہب میں شامل کیا اور ان کا نام طبقات الشافعیہ کی کتاب میں لکھا ہے یہ ایک کال ہے میں باقی اسم نام چھوڑ رہا ہوں بس ایک ایک کوٹ کر رہا ہوں اس کے برعکس امام ابن القیم نے اعلام الموقعین میں اور اسی طرح بہت سے اور محدسین نے امام بخاری کو حمبلی المذہب بھی لکھا ہے کہ وہ حمبلی تھے دو باتیں آ گئیں ایک تیسرا کال یہ ہے جس کو شیخ طاہر الجزائری نے اور امام ابن حجر المکی نے بھی اس کی طرف رجحان دیا ہے اور کئی اور محدثین نے بھی رائے دی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھ متحد مطلق تھے ان کا خیال یہ ہے کہ وہ خود متحد تھے یعنی مقلد شافعی یا مقلد حمبلی نہیں تھے بلکہ خود مستقل متحد تھے مستقل متحد تھے یہ تیسرا قول ہے میں نے ان تمام اقوال کو بھی دیکھا اور پوری صحیح بخاری کو ایک بار نہیں الحمدللہ للہ تعالیٰ دیگر کتب کے علاوہ حدیث اول سے حدیث آخر تک کئی بار اس طرح پڑھا جیسے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں لفظ لفظ پھر تراجم الابواب بھی دیکھے شروع بھی دیکھیں عبھاس بھی دیکھیں اور سارا کچھ دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میری رائے جو میں دینا چاہتا ہوں اور کئی اور علماء کی بھی یہ رائے ہوگی وہ یہ کہ اگر تو وہ متحد مستقل تھے خود کو متحد مستقل سمجھتے تھے تو ان کے مذہب فکھی کو آگے مقلدین نہیں مل سکے اس لیے ان کا مذہب رواج نہیں پا سکا مقبول نہیں ہو سکا اور جیسے حنفی مالکی شافی اور حملی چار ہیں تو وہ مذہب بخاری نہیں بن سکا فیقہ میں کچھ مذاہب تھے جیسے مذہب ظاہری ہے تھوڑا عرصہ چلے تھوڑا عرصہ امام داؤد ظاہری کے مگر پھر وہ ترک ہو گیا متروک ہو گئے مگر ان کا مذہب چلا نہیں اور اس کے اسباب تراجم البواب جو ہیں جس طریقے سے فقہ بخاری کے اندر درج ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مذہب پورا بننے کے قابل نہ تھا لہٰذا درست ہے کہ وہ امیر المومنین فی الحدیث ہی رہیں بعض لوگ فقہ بھی ان سے لینا چاہتے ہیں یہ ان کی غلطی ہے علمی غلطی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ وہ درجہ اشتہاد پر تھے میری رائے یہ وہ متحد تھے مستقل نہ ہوں متحد غیر مستقل مشتحد تھے مگر رجحان ان کا زیادہ تر امام شاف اور امام احمد بن حنبل کی طرف تھا اور بہت سے مسائل میں نام لیے بغیر انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کی بھی تائید کی ہے فیقی احکام میں بخاری شریف میں کئی جگہ ملتی ہے کہ حکام شافعیہ سے اختلاف کیا ہے نام نہیں لیتے مذہب حنفی کی تائید کی ہے اہل علم کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں وہ کس کی تائید کر رہے ہیں اور کس کی خلاف تو وہ صاحب مذہب نہیں تھے الگ ان کا رجحان شافیت اور حملیت کی طرف تھا اور صاحب اجتہاد تھے اور تراجم الابواب جب آپ صحیح بخاری کو دیکھیں اس میں دو چیزیں ملیں گی ایک بخاری شریف جس میں احادیث ہیں یا آثار ہیں اور ہر مقام پر ایک کتاب کے بعد ابواب ملتے ہیں جو ابواب کے عنوان قائم کیے ہیں عنوان اور آپ نے ہر جگہ عنوان باپ کے عنوان کے ساتھ کہیں قرآن مجید کی بعض آیات کے جز دیے ہیں کہیں صحابہ یا تابعین کے کچھ اقوال دیے ہیں کہیں زیادہ آیات دی ہیں کہیں اقوال دیے ہیں کئی صنعت کے بغیر حضور السلام کی کسی حدیث کا ایک جز بیان کیا ہے یہ بیان کر کے چیپٹر کے عنوان کے بعد پھر آپ روایت کی طرف آتے ہیں تو ترجمت الباب کہتے ہیں کہ ابواب میں احادیث لانے سے پہلے ترجمت الباب قائم کرتے ہیں عنوان اور اس عنوان کے ساتھ کچھ آیات کچھ عادیث کچھ آثار لاتے ہیں وہ جو اوپر لاتے ہیں وہ ان کا فک ہی مذہب ہوتا ہے وہ امام بخاری کا فقی نقطۂ نظر ہوتا ہے اب بڑی ایک لطیف اور دقیق وادی میں ہم جا رہے ہیں سر سے پاؤں تک ہمتن گوش ہو کے آپ سمجھیں گے بات کو اس سے اشکال دور ہوں گے اور میں ایک بات شروع میں کہہ دینا چاہتا ہوں بغیر کسی اس لیے کہ اہل علم اس قسم کی بات کرنے اور سننے کے عادی ہیں اہل علم کو معلوم ہے کہ یہ بات ہوتی ہے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بات اس زمانے سے آج تک علم کی تنقی ہی نہیں ہو سکتی اگر یہ باتیں اس انداز سے نہ کی جائیں اور علم آگے نہیں بڑھ سکتا پھر تو صرف نکالی اور جگالی رہ سکتی ہے جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یاد رکھ لیں کہ ایک فرق ہے حدیث الباب میں صحیح بخاری کے اندر حدیث الباب اور ترجمت الباب میں فرق ہے جن لوگوں نے یہ فرق ملحوظ نہیں رکھا وہ ٹھوکر کھا گئے انہیں مغالتا لگا ہے وہ بہ گئے جنہوں نے حدیث الباب اور ترجمت الباب میں فرق نہیں رکھا اب حدیث الباب کیا ہے جب ایک چیپٹر بخاری شریف میں کوئی شروع ہوا تو اس کے اندر جو روایت ہوئی جس کو کہتے ہیں روا فلان سام فلان, فلان حدس حدیث بیان ہوتی ہے تو وہ جو احادیث بیان ہوتی ہیں چیپٹر میں ان کو احادیث الباب کہتے ہیں وہ حدیث الباب ہے وہ حدیث آکالیہ السلام کی حدیث ہے یاد رکھ لیں وہ حدیث کس کی ہے وہ حدیث نبوی ہے ترجمہ الباب حدیث نبوی نہیں وہ فکول البخاری ہے جو حدیث بیان ہوئی ہیں وہ اصح صحت میں سب سے اونچے درجے کی ہیں اور کل کتب حدیث میں بعت بار صحت سب سے اونچا رتبہ ان حدیث کا ہے جو امام بخاری نے لی پھر امام مسلم نے لی مگر آگے بتاؤں گا میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں صحت حدیث میں رتبے کے اعتبار سے امام بخاری میں بیان ہونے والی احادیث نبوی کا رتبہ سب سے اونچا ہے جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو یہ ذہن نشین کر لیں اس سے مراد متن حدیث نہیں ہوتا اسناد حدیث ہوتا ہے آقا علیہ السلام کی حدیث سے مراد اگر متن لیا جائے تو وہ تو کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتا حدیث رسول کبھی کمزور نہ کمزور ہو سکتی ہے نہ ضعیف ہو سکتی ہے متن حدیث رسول کا جب اسے حدیث رسول کہہ دیا تو وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی پھر ہم جب کال کرتے ہیں یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ ضعیف ہے یا یہ موضوع ہے تو اس کال کا مطلب کیا میں علم حدیث اصول حدیث مصطلحات حدیث اور فن حدیث کی ایک پختہ بات جو قیامت تک کوئی صاحب علم جس کو رد نہ کر سکے وہ بات بتا رہا ہوں جب ہم حدیث کے باپ میں صحت اور عدم صحت کا حکم کرتے ہیں کال دیتے ہیں اس کا اشارہ متر حدیث کی طرف نہیں ہوتا صرف اور صرف اس کا اشارہ سند حدیث کی طرف ہوتا ہے یہ بات آپ سب بہت ایک باریک بات ہے ہم جب کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے تو اس کا مطلب اس حدیث کی صنعت صحیح ہے درجہ صحت پر ہے جو صحت کی شرائط ہیں اس حدیث کی صنعت ان شرائط پہ پورا اترتی ہے جب ہم کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس میں جو بیان ہوا ہے حدیث رسول یا فرمان رسول معاذ اللہ وہ ضعیف ہے جو یہ سمجھے اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے بلکہ وہ کافر ہو گیا جس نے فرمانے رسول کو ضعیف کہہ دیا جب ہم ضعیف کہتے ہیں تو جس طرح صحیح سے مراد اس کی سنعت کا صحیح ہونا ہے اسی طرح ضعیف سے مراد متن حدیث نہیں اس کی سنت کا ضعیف ہونا ہے اسناد کا ضعیف ہونا ہے اس کے راویوں میں کسی کمزوری کی نشاندہی کی گئی ہے لہذا صحت و ضوف صحت و عدم صحت اس کا اشارہ متن حدیث کی طرف نہیں اسناد حدیث کی طرف ہوتا ہے یہ بات یاد رکھ لیں اب اس بنیاد پہ ہم کہیں گے کہ امام بخاری نے جو بخاری شریف میں حدیث درج کی وہ صحت کے اعتبار سے درجہ صحت کے اعتبار سے یعنی اس کے جو اسناد ہیں اسانید ہیں وہ اتنے اونچے درج کے ہیں کہ کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کرتی یہ معنی ہے جب یہ معنی آپ سمجھ گئے تو اس کے دو معنی اور بھی ہیں وہ بھی ذہن میں جما لیں عمر پر یاد رہے آپ کو وہ کیا ہیں جیسے کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ نفی بھی ہے اس بات بھی یہ تو تھا اس بات مقام صحیح بخاری کا اس بات مقام صحیح بخاری کا اس بات تھا کہ اس کے اسناد درجہ صحت میں سب سے اونچے ہیں پھر مسلم کے ہیں بعض محدثین نے سی مسلم کو بخاری سے بھی اونچا درجہ دیا اس پر بحث ہوئی ہے مگر حق یہ ہے کہ صحیح مسلم افضل ہے صحیح بخاری سے ترتیب احادیث کے اعتبار سے نظم و ترتیب میں صحیح مسلم بخاری سے بدرجہ آلہ ہے نظم و ترتیب میں سیکونس میں آڈر میں امام بخاری ایک حدیث کو اگر بیس جگہ لاتے ہیں تو متفرق ابواب میں لاتے ہیں چونکہ وہ ہر جگہ حکام ثابت کرنا چاہتے ہیں امام مسلم تمام تور تمام حدیث ایک جگہ یکجا ترتیب سے جمع کر دیتے ہیں تو امام مسلم شریف جو ہے وہ سہل ہے اخذ کرنے کے لیے اور نظم و ترتیب میں عالی ہے اور بخاری اعلیٰ ہے درجہ صحت میں درجۂ صحت اسناد میں جب یہ سمجھ گئے کہ یہ اس بات ہے درجہ صحت میں بخاری کا تو دو چیزیں انتفاق کی بھی ہیں وہ بھی سن لیں تو اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو کچھ بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں ہوگا جو یہ سمجھتا ہے اس کا دماغ صحیح نہیں ہے صحیح کی بات ہو رہی ہے نا کہ صحیح بخاری کی حدیثیں صحت میں سب سے اونچی ہیں اور جو یہ سمجھے کہ ہر بات کے لیے کہ مجھے بخاری میں دکھاؤ اگر بخاری میں نہیں تو میں نہیں مانتا جو بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں جو یہ سمجھے اس کا دماغ صحیح نہیں یہ پکی پی ڈی بات دو جمع و چار کی طرح ہے اس کا انکار جاہل کر سکتا ہے عالم نہیں کر سکتا اگر کوئی کرے تو اس کے جاہل ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں اصول حدیث کیا ہے اور بدقسمتی قسمتی یہ ہے کہ یہ دور ہی ایسا ہے کہ یہاں بحث کرتے ہیں بغیر علم کے ساری بحث تکرار فتوی تنقید سارا کچھ بغیر علم کے اسلح جہل جہالت کے اسلحے کے ساتھ کرتے ہیں لہذا یہ سمجھنا کہ اگر کوئی حدیث بخاری میں نہیں تو وہ صحیح نہیں ہے یہ ساری بات ہی صحیح نہیں غلط ہے بخاری سے باہر بھی عادیث صحیح موجود ہیں یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا یہ نقطہ بتاؤں گا میں لہذا صحیح کا مطلب صحیح بخاری کا مطلب یہ نہیں کہ جو اس سے خارج ہے وہ صحیح نہیں نہیں اس سے خارج بھی صحیح اس سے باہر زیادہ تعداد میں ہیں اس میں تو صرف پچیس سو تیرہ ہیں بخاری شریف میں تو حدیثیں جو صحیح ہیں کل وہ صرف پچیس سو تیرہ ہیں بغیر تکرار کے تو کیا کل پچیس سو تیرہ حدیثیں صحیح مرمی ہوئی امام بخاری کا کال سن لیجے کیا امام ابن حجر اسکلانی نے مقدمہ فت الباری میں خود امام بخاری کا کال نقل کیا امام بخاری فرماتے ہیں ایک لاکھ صحیح حدیث مجھے یاد ہے یہ مقدمہ فت الباری لکھ لیں اس کا صفح بھی آپ کو لکھوا دوں یہ بڑی اہم بات ہے تاکہ آپ کے ذہن نشین رہے مقدمہ فتح الباری دو سو چون صفحہ ہے اس کا امام اسقلانی دو سو چون صفحہ اور پھر بے شمار کتب اصول حدیث کی جو مسلمہ کتب ہیں ان میں درج ہے یہ بات محقق ہے آگے آئے گی تفصیل امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ ایک لاکھ احادیث سیاح صحیح احادیث یاد ہیں اور دو لاکھ غیر صحیح احادیث یاد ہیں اور غیر صحیح کا معنی موضوع نہیں ہے یہ ایک الگ فنی بات ہے جب غیر صحیح فرمایا تو اس کا مطلب ہے جو انہوں نے معیار مقرر کیا اس بخاری کے لیے جو ان پر پوری نہیں اترتی دوسروں کے نزدیک وہ بھی صحیح ہو سکتی تو ایک لاکھ صحیح احادیث تو خود امام بخاری کو یاد تھی اور جانے صحیح بخاری میں تو درجے سے پچیس سو تیرہ باقی ستانوے ہزار چار سو ستاسی حدیثیں بنی ستانوے ہزار سے اوپر یعنی لگ بھگ اٹھانوے ہزار سے کچھ کم یہ حدیثیں وہ ہیں بچ گئی جو صحیح تھی جن کو امام بخاری نے خود صحیح کہا میں نے نہیں کہا ہے امام بخاری نے کہا کہ مجھے ایک لاکھ صحیح حادیث یاد ہیں تو انہوں نے جن کو صحیح کہا ان ایک لاکھ میں سے صرف پچیس سو حدیثیں بخاری میں ہیں جمع تیرا بقایا جو ساڑھے ستانوے ہزار حدیث بچیں تقریباً وہ صحیح بخاری میں نہیں ہیں وہ صحیح ہوئی یا نہیں وہ کہاں گئیں تو وہ باقی کتابوں میں آئی ہیں کہ نہیں وہ باقی ایمہ نے روایت کی ہیں لہٰذا یہ کہنا کہ اگر صحیح بخاری میں نہیں تو میں نہیں مانتا یہ در اصل امام بخاری کو رد کرنے کے مترادف ہے کہ خود امام بخاری کو رد کرنا ہے وہ فرماتے ہیں میں نے ایک پیمانہ مقرر کیا ہے خاص اس کتاب کے لیے جو اس پیمانے پر صحیح احادیث میں سے جو اس پیمانے پر پوری اترے ان کو میں جامع صحیح میں لیتا ہوں الجام صحیح میں اور جو میں نے نہیں لی وہ ساڑھے ستانوے ہزار مزید صحیح احادیث ہیں یہ تو وہ ہیں جو امام بخاری کو یاد ہیں تو کیا امام بخاری کو کل صحیح احادیث یاد تھی ان کے استاد بھی تو تھے کیا امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے سات لاکھ احادیث یاد ہیں سات لاکھ احادیث امام احمد بن حنبل تو کیا وہ ساری غیر صحیح یاد تھی امام بخاری کے شیخ ہیں آٹھ مرتبہ امام بخاری بغداد شریف میں امام احمد بن حنبل کے پاس جاتے ان کی خدمت میں رہتے ان کے گھر قیام کرتے اور ان سے سما کرتے امام بخاری سات لاکھ حدیث امام احمد بن حمبل ہی کو صرف یاد تھی تو وہ باقی حادیث سیاح باقی کتب میں آئی ہیں سو یہ کہنا غلط ہے کہ جو بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں یہ مغالتا عمر بھر کے لیے دور کر لیں علمی مغالتا تھا اور یہ بھی غلط ہے کہ کل صحیح احادیث جتنی ہیں وہ سب بخاری میں ہیں یہ بھی غلط ثابت ہو چکا کہ کل احادیث سیاح بخاری میں نہیں ہزاروں لاکھوں اور ہیں جو بخاری میں نہیں آ سکی بخاری شریف میں تو صرف پچیس سو تیرہ ہیں جو امام بخاری نے اس کتاب کے لیے ایک معیار مقرر کیا انہیں یاد لاکھ حدیث میں سے صحیح حدیث میں سے جو اس پیمانے پر پوری اتری ان کو انہوں نے اس کتاب میں لے لیا باقی دیگر مقامات پر بیان کی اور دیگر امہ نے روایت کیا تو میں یہ عرض کر رہا تھا بیسک بات یہ کہ جو تراجم الابواب ہیں امام بخاری نے جو ابواب کے عنوان قائم کیے ہیں ہیڈنگ آف چیپٹرز اور پھر ہیڈنگز کے ساتھ جو حدیث کی روایت سے پہلے جو اوپر آیات اور حدیث کو اور احکام اور صحابہ تابعین کے اثر کو بیان کیا اور ان کے اقوال کو بیان کیا اقوال کو جب دورہ کراؤں گا تو بعض جگہ پر یہ آئے گا میں آپ کو بتا دوں گا تو روایت حدیث شروع کرنے سے اوپر جو بیان کیا اب میں وہ بتانا چاہتا ہوں ایک بڑی خاص بات ہے ذین نشین کر لیں وہ امام بخاری کا اپنا فہم ہے وہ امام بخاری کا اجتہاد ہے وہ اجتہاد ہے جس کی وجہ سے ان کو مستحد کہتے ہیں ترجمت الباب یہ اجتہاد بخاری ہے حدیث رسول نہیں ہے آپ بات کو سمجھیں جو چیپٹر کا عنوان ہے ترجمت الباب وہ اجتہاد بخاری ہے وہ حدیث رسول نہیں ہے لہذا اس سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ اور آج انشاءاللہ اللہ میں آپ کو اس کے نمونے بنا کے دوں گا ان تین دنوں میں نمونے دوں گا اور یہ نہیں کہ صرف میں میں تو ادنا طالب علم ہوں ان کے لاکھوں درجے کے طالب علموں کا بھی طالب علم جوڑے جوتے اٹھا کے خاک آنکھوں میں سرما بنانے والا ان سے امام مسلم نے بھی اختلاف کیا امام ترمزی نے اختلاف کیا امام ابودا ان کے شاگردوں نے کیا چونکہ وہ حدیث نہیں ہے کیا وہ ترجمت الباب ان کا اجتہاد ہے ان کا فہم ہے اس کو فقہ البخاری کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ ان کی فقہ ہے تو امام بخاری فقہ کو ماننے والے اگر فقہ ہے امام ابھی حنیفہ سے اختلاف کرنا جائز سمجھتے ہیں تو فقہ بخاری سے اختلاف جائز کیوں نہیں ہوگا ہمارے ہاں ایک زمانہ آ گیا جب علم رخصت ہو گیا تو اس کے بعد علم کم غصہ زیادہ علم کی کمی ہم غصے سے پوری کرتے ہیں جوش و خروش سے پوری کرتے ہیں فتوا سے پوری کرتے ہیں اور زبان سے پوری کرتے ہیں تیز غصے سے بھر دیتے ہیں اڑا دیتے ہیں نہیں اگر غصہ نکال کر علم سے بات کی جائے تو میں نے ایک سوال کیا اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی فکر فکر الامام ابھی حنیفہ سے اختلاف کرنا بعضوں کے نزدیک جائز ہے انہوں نے بھی تو احادیث سے لی ہے فکر امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ کہاں سے لی احادیث سے ہی لی جیسے امام بخاری نے لی امام مالک نے بھی امام شاف احمد میں نمبر ہر ایک نے ایسے لی تو اگر ان کی فقہ سے اختلاف جائز ہے تو جو احادیث روایت کرنے سے اوپر ترجمت الباب میں فقہ امام بخاری نے دی اس سے اختلاف کرنا جائز ہوگا یا نہیں بس ایک علمی سوال ہے جواب کیا ہے جائز ہے اور یہ گستاخی نہیں ہے ہمارے لوگوں نے گستاخی کا معنی بھی اپنا بھی گھڑ لیا اگر گستاخی کا اتنا وسیع معنی لے لیا جاتا تو علم چودہ صدیہ میں آگے چلتا ہی نہیں نہ چلتا امام اعظم کے شاگرد تھے پوتے شاگرد تھے امام شافعی مذہب شافعی کبھی پیدا ہی نہ ہوتا تو پھر استاد نے جو فرما دیا بس آگے تو بات کی گنجائش ہی نہیں ہے پھر مذہب شافعی پیدا نہ ہوتا امام شافعی امام مالک کے شاگرد تھے اگر اختلاف کی علم میں گنجائش نہ ہوتی تو مذہب مال کی موجود تھا مذہب شافعی پیدا نہ ہوتا گستاخی بن جاتی اگر اختلاف علمی اختلاف گستاخی ہوتا تو امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد تھے جب ان سے پڑھ لیا تو پھر آگے مذہب حملی نہ بنتا شافعی رہتا اور کوئی مذہب نہ بنتا صرف دو مذہب رہتے حنفی اور مالکی باقی تو سب ان کے شاگرد ہیں باقی تو سب امام اعظم کے پوتے شاگرد اور امام مالک کے شاگرد شاگرد ہیں اگر اختلاف کی اجازت علم میں نہ ہو تو نئے مذہب وجود میں نہ آئیں امام ابو یوسف امام اعظم سے اختلاف نہ کرتے امام محمد ان سے اختلاف نہ کرتے امام ظفر اختلاف نہ کرتے اور یہ سلسلہ علمی اختلاف سے ہی علم کا ارتقا ہوتا ہے حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت مجد دی دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ میرے دادا استاد ہیں مجھ میں اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ میں تین طریق ایسے ہیں کہ میں ان کا شاگرد ہوں صرف ایک واسطے کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہوں ایک واسطے کے ساتھ یعنی میں کسی ایسے استاذ کا شاگرد ہوں جو براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں بس درمیان میں اور دو تین واسطے زیادہ واسطوں والے تو بھی ہیں اعلیٰ حضرت تک جو پھیرے جاتے ہیں علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طریق سے حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے طریق سے وہ واسطے دو دو ہیں درمیان میں مگر تین طریق میرے پاس ایسے ہیں ایک حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی اللہ علیہ میں ان کا شاگرد اور وہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ دوسرا طریق حضرت مولانا ابو البرکات سید احمد قادری رحمتہ اللہ علیہ الوری حزب العناب والے مجھے ان سے تلم و چار سال میں ان سے حدیث سما کیا اور وہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور تیسرے حضرت مولانا سید عبد المعبود جیلانی میرے اساتذہ میں سے شیوخ میں سے ایک ہیں ان کی وفات 165 برس کی عمر میں ہوئی 165 برس کی عمر میں اور وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور خلیفہ تھے حضرت مولانا سید عبد المحبود جیلانی یہ مولود مدینہ تھے مدینہ طیبہ میں ولادت تھی. سید عبد المحبود جیلانی یہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے اعلیٰ حضرت کے بھی شاگرد ہیں براہ راست علامہ فضل اک خیر آبادی کے بھی شاگرد ہیں براہ راست حضرت پیر پٹھان حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسری رحمت اللہ علیہ ان کے بھی شاگرد ہیں براہ راست اور ہم میرے دادا اور پردادا شیخ سیدنا علی نقیب الاشراف اور سیدنا عبد الرحمٰن النقیب حضور قدوت اور طاہر علاء الدین میرے شیخ کے دادا اور پردادا ان دونوں کے براہ شاگرد ہیں سید عبد المحبود جیلانی ایک سو پینسٹھ برس عمر تھی تو ان سے تلمز اور سما کیا میں نے انہوں نے اعلیٰ حضرت سے سیما کیا تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت انہوں نے فتح رضویہ میں اور مختلف اپنی کتب میں چار ہزار مقامات پر اپنے سے پہلے فوکہ اور عیمہ احناف کے ساتھ فروعات پر اختلاف کیا علمی چار ہزار مقامات پر اختلاف کیا اور وہ پھر بھی سنی رہے بلکہ امام اہل سنت رہے اپنے سے پہلے علماء سے امام تحتاوی سے سمیت المام شامی سے صاحب در مختار سے صاحب رد المختار سے فتح صاحب قاضی خان سے عالمگیری سے امام تحتاوی سے مختلف فکہ اور عالم اور ائمہ فقہ سے چار ہزار مقامات پر اعلیٰ حضرت نے علمی اختلاف کیا ادب کے ساتھ اور وہ امام اہل سنت رہے تو ہم نے کوئی علمی بات چھوٹی سی ایسی مختلف کر دی تو ہم تو چھوٹے سے حقیر فرد اہل سنت تو رہیں گے ہی نا حقیر سے فرد اہل سنت تو رہیں گے یہ بات آپ کو سمجھائی اس لیے ہے اس میں تفن نے تباہ بھی ایک پیارا مزہ بھی ہے علمی سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جب تک آپ اس کلچر سے تعصب کے کلچر سے باہر نہیں نکلیں گے تنگ نظری کے کلچر سے باہر نہیں نکلیں گے اور علم اور تحقیق کا دروازہ کھلا نہیں رکھیں گے ادب اور شے ہے علمی اختلاف اور شے ہے امام احمد بن حنبل کا اختلاف بھی سنو اور ان کا ادب بھی سنو امام احمد بن نمبل کا اختلاف تو یہ کہ مذہب شافی کے ہوتے ہوئے ایک مستقل مذہب الگ بنا دیا مستقل فقی مذہب الگ بنا دیا امام شافی کے باوجود یہ تو ہے علمی اختلاف کا درجہ اور ادب کا درجہ کیا ہے جب بغداد میں امام شافی کے پاس امام احمد بن حنبل تھے وہ گھوڑے پر سوار ہو کے سفر کرتے احمد بن حنبل ان کے گھوڑے پر ان کے قدم پائدان پکڑ کر تیز چل کے ان کے بیان کردہ فرمودات کو نقل کیا کرتے تھے گھوڑے کے پائدان کو پکڑ کے پیدل چلتے تھے یہ ادب تھا وہ علمی اختلاف تھا تو علم تب فروغ پاتا ہے علم تب فروغ بولیے پاتا ہے تریکت میں اگر نئے راستے بیان کرنا اگر ادب کے خلاف ہوتا تو حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقت بیان ہو جانے کے بعد نہ کہیں چشتیت وجود میں آتی نہ سور وردیت وجود میں آتی نہ نقشبندیت بندیت وجود میں آتی یہ سب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے اختصاب فیض کرنے والے مگر انہوں نے الگ فرو اور اصول طریقت کے وضع فرمائے اور مذاہب طریقت کے بانی ہوئے امام مسلم امام بخاری کے شاگرد اختلاف کیا ان کے ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے ان سے مانگتے تھے اجازت اور اختلاف کیا امام ترمزی نے ان سے اختلاف کیا الغرض ہر امام اپنے شیخ سے علمی مسائل اور تحقیق میں رائے مختلف رکھتا تھا مگر ادب اپنی جگہ ادب اور علمی تحقیق کے اختلاف کا کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا یہ بات بڑی بنیادی اہمیت کی ہے ہمارے مسلک کو نقصان اس تنگ نظری نے پہنچایا ہے ہم نے دروازے بند کر دیے ہیں تحقیق کے اور اگر کوئی تحقیق کرے اور نئی تحقیق کے ساتھ کوئی بات سامنے رکھے تو ہم فوری لٹھ لے کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تم ان سے بڑے آ گئے ہو ان سے مختلف بات کر دی ان سے بڑے آ ان سے مختلف بات کر دی کرتے چلے آئے اکابر کرتے چلے آئے اکابر اصاگر چودہ سو سال کی تاریخ اس سے مملوف ہے مگر حق انہیں کا ہے جو حقدار ہے ایسا نہیں کہ ہر جاہل قلم اٹھا لے اور اس طرح غلط چیز کرے دین کا مذاق نہ بنے تو میں بات وہیں پھر آ گئی کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی فکنفی سے اختلاف بعض لوگوں کے نزدیک جائز ہے تو امام بخاری کے تراجم الابواب جس میں فک البخاری ہے اس سے بھی اختلاف خلاف ادب نہیں ہوگا جب اس چیز کو آپ نے سمجھا اب میں آپ کو اس موضوع کی طرف لا رہا ہوں کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تراجملابواب میں موقف بیان کیا ان کا طریقہ یہ ہے کہ جو ان کا علم ہے ان کی فقہ ہے ان کا فہم ہے ان کا مذہب ہے ان کا رجحان ہے علمی اس مسئلے پر اس رجحان علمی یا مذہب فقہی یا اپنے رجحان تباہ کے مطابق اور اپنی تحقیق کے مطابق پوری امانت دیانت عدل اور انصاف کے ساتھ جو قائم ہوتا ہے امام کا اس کے مطابق وہ ترجمہ الباب اور اس کے اندر جو کچھ پہلے بیان کر دیتے اور بعد میں احادیث صرف وہ لاتے ہیں جو اس کی مطابق ختم ہوتی تو یاد رکھ لیں بخاری شریف میں خاص بات آج بتا رہا ہوں وہ صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے وہ تراجملاواب کی صورت میں امام بخاری کے اپنے فقہی رجحان اور فقی اشتہاد کی کتاب بھی ہے جنہوں نے یہ فرق ملحوظ نہیں رکھا ان کو پھر مغالتے لگے ہیں اور بہت مغالتے لگے ہیں اگر اس لطیف اور دقیق علمی فرق اور یہ فرق میرا کیا ہوا نہیں محقق مسلم متفق فرق ہے اہل علم اس کا انکار ہی نہیں کر سکتے جو یہ فرق ملحوظ رکھیں گے وہ ٹھوکر نہیں کھائیں گے اس چیز کو اگر ہم اپنے سامنے رکھ لیں اور اس کی روشنی میں دیکھیں تو ہم بخاری شریف کے اس پہلو کو لیتے مثلاً صحیح بخاری میں چند نمونے دوں گا اور بڑے اہم ہیں صحیح بخاری میں امام بخاری حدیث لائے ہیں کائمن بول کرنے کی حدیث نمبر دو سو چوبیس ہے قائمن بول کرنے کی یہ بخاری شریف ہے میرے سامنے اس کا باب نمبر 63 کتاب الوضو باب 63 باب البول کا ایمن باب ہے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنا باب کا عنوان کیا ہے البول کا ایمن و کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر دونوں لفظ ذکر کیا ہے امام بخاری نے اور حدیث نیچے صرف ایک ہی لائے ہیں اور وہ کھڑے ہو کر بال کرنے کی لائے پوری بخاری شریف میں جو ہم نے سات ہزار پانچ سو جن حدیث کا ذکر کیا بیٹھ کر بال کرنے پیشاب کرنے کی کوئی حدیث امام بخاری نہیں لائے اب میں وہ انہوں نے کہا تھا کہ بڑی باریک چیزیں اور بڑی علمی دقیق اور لطیف ہیں مگر دروازے کھل جائیں گے پردے اٹھ جائیں گے انشاءاللہ شاء کے اشکال دور ہو جائیں گے وہ لوگ جو بخاری شریف کے سوا کوئی اور بات ماننے کو تیار نہیں اور سمجھتے ہیں کہ بخاری کے سوا باہر کوئی شہ حدیث صحیح نہیں انہیں آج سے چاہیے کہ وہ بیٹھ کر بال کرنا بند کر دیں اور وہ یورپین اور انگلش برٹش اور امریکن کی سنت پہ آ جائے کیونکہ بخاری شریف میں کوئی حدیث نہیں باب قائم کیا ہے البول و کامن باب میں دونوں لفظ بیان کیے حدیث صرف میں حدیث اب پڑھ رہا ہوں حد آدم کال حد ثنا شعبت عن آمش ان عن ابی وا ان کالا تن سلّہ آک علیہ السلام کی حدیث اور سنت لائے ہیں آگے جا کر امام بخاری نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی کہ آک علیہ تو وسلام سے ایک بار کھڑے ہو کے یہ بول کرنے کی جو حدیث ہے موقع کیا تھا امام حاکم نے مستدرک میں جا کر اس حدیث کے واقعے کی تفصیل میں گئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ و اسلام کو تکلیف تھی گٹنوں میں بیٹھ نہیں سکتے تھے اور دوسرا یہ کہ سفر تھا صحرا میں اور تکلیف تھی جس کی وجہ سے آپ نے قایم بول فرمایا اب بولیے اگر صرف بخاری پر کر لیا تقیا اور کل علم بخاری میں دے دیا اور باقی تمام کتب حدیث سے آنکھ بند کر لی تو اس پر جو اعتراض وارد ہوگا اہل علم کیا جواب دیں گے اس جواب کے لیے آپ کو امام حاکم کی مستدرک کی طرف جانا پڑا یا نہیں بولیے اور اس جواب کے لیے آپ کو دیگر کتب حدیث کی طرف جانا پڑا یا نہیں اب اس پر دیگر آئی میں حدیث اور سیاستہ نے اب واب قائم کی ہے الگ قائدن بال کرنے کے اباپ اب قائم کر کے حدیثیں الگ بیان کی اور قائمن الگ بیان کی اور دوسری کتب حدیث کے ذریعے ہم بیٹھ کر بال کرنے کی سنت کو سمجھتے ہیں اگر صرف بخاری پر رہیں اور باقی کتب کا انکار کر دیں تو پھر تو مشکل آ جائے دوسری کتب حدیث میں قائدن کی حدیث آئی ہیں صحیح بخاری میں نہیں آئی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ترجمت الباب میں دونوں دے دیا اس سے ثابت کر دیا کہ دونوں طریقے جائز ہیں امام بخاری نے ثابت کر دیا ترجمت الباب سے مگر حدیث نہیں لا سکے حدیث ایک دی اسی طرح سعید بخاری کی حدیث نمبر چھ سو سینتیس باب الخفین یہ جو موزے ہیں موزے موضوع پر خف... آ... مسا کرنا یہ چھ سو سینتیس صحیح مسلم کی حدیث ہے بخاری کی نہیں بتا رہا ہوں المس اللخفین جب اسی وضو میں آئے گا المس اللخفین ابھی میں نمونے دے رہا ہوں پھر تو میں ساتھ ساتھ آپ کو نمبر سارے بتا کے چلوں گا امام بخاری نے موضوع پر مسا کرنے کی حدیث دی ہے اور توقید کی کوئی حدیث پوری صحیح بخاری میں نہیں لائے توقید سے مراد کہ کتنے وقت تک مسا کرنا جائز ہے جب موزے پہن لیے تو مقیم کتنے دن اس پر مسا کر سکتا ہے یا کتنی نمازوں تک کر سکتا ہے مسافر کتنا عرصہ کر سکتا ہے یہ توقیت کہتے ہیں کیا توقیت الفل مسح مسا الخفین میں توقید کے وقت کتنے تک جائز ہے موضوع پر مسا کرنا یہ پوری زندگی جاری رکھے امام بخاری نے کوئی حدیث توقیت فلم مساح پر نہیں وارد کی اب اس کی وجہ امام بخاری کے فقہی ہی رجحان میں اور مذہب میں مسا الخفین مطلق ہے توقیت ہے نہیں لہذا انہوں نے حدیث وارد نہیں کی اب یہ جو آپ مقیم ہو تو تین دن کرتے ہیں مساح ایک دن کرتے ہیں ایک دن چوبیس گھنٹے پانچ نمازوں کے لیے اور مسافر ہوں تو تین دن کرتے ہیں یہ توقیت یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر چھ سو سنتیس سے ثابت ہے یہ بخاری سے نہیں ملی توقیت یہ صحیح مسلم میں ہے یا نسائی شریف میں ہے یا ابن ماجہ میں ہے کیا مسلم میں ہے نسائی ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث میں ہے اور امام مسلم نے یہ صحیح مسلم ہے میرے پاس امام مسلم نے باب قائم کیا ہے باب تو یہ کتاب تہارہ کے اندر امام مسلم نے باب قائم کیا ہے اور یہ حدیث نمبر چھ سو اٹھتیس لائے ہیں امام مسلم اس پر پھر چھ سو انتالیس اور آگے پھر اس طرح کی چالیس اور اکتالیس سب اسی توقیت فل مسا پر امام مسلم اور ترمزی اور نسائی اور ابن ماچ اب جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا یہ اس نقطے کی تائید کر رہا ہوں جو یہ سمجھے کہ کل صحیح حدیث بخاری میں ہے یہ غلط ہے یا جو صحیح بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں میں اس تصور کا رد کر رہا ہوں دلائل صحیح بخاری سے کہ جو صحیح بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں تو اس کا مطلب ہے پھر اب مسا پر جو توقید کرتے ہیں وہ بھی صحیح بخاری میں نہیں حتہ کہ کائدن بیٹھ کر بال کرنا وہ بھی صحیح بخاری میں نہیں جب کہ امام مسلم حدیث صحیح لائے اور باقی اساب سیاہ حدیث صحیح لائے مگر امام بخاری نہیں لائے اس کے اسباب ہوتے ہیں امام بخاری کو آپ اپنے مقرر کردہ اس پیمانے کے مطابق روایت نہیں ملی انہوں نے خود اپنے اوپر ایک پابندی عائد کر دی تھی کہ میں اپنی صحیح بخاری میں جو حدیثیں لاؤں گا وہ ان پانچ شرائط پر پوری ہونی چاہیے احادیث صحیحہ میں سے جو ان شرائط پر نہیں ہوئی نہیں لی وہ دیگر احادیثیں صحیح تھی دیگر اہم میں نے لے لی لہٰذا یہ قول غلط ہوا کہ جو بخاری میں نہیں ہم نہیں مانتے یا یہ دعویٰ کرنا مطالبہ کرنا کہ اگر ہے یہ بات تو بخاری میں دکھاؤ یہ صرف جاہلوں کا قول ہے عالموں کا نہیں ہے کہ میں صرف بخاری میں دکھاؤ یہ جہال کا قول ہے ایک اہل علم میں سے کوئی شخص یہ بات نہیں کر سکتا اب اس کے چند نمونے اور دے رہا ہوں امام بخاری علیہ رحمت امام بخاری نے بڑی اہم چیز ہے مذہب فکی کے حوالے سے بیان کرنا امام بخاری نے سی بخاری میں کتاب الاذان سی بخاری اب واب چل رہے ہیں رفع الیدین کے کیا رفع الیدین نماز میں جو رفین کر اس کے باب نمبر پچاسی ایٹی فائیو اور باب ہے الا اعین او امام بخاری نے باب قائم کیا ہے باب نمبر پچاسی کتاب الزان میں الاآ نہ یرف او کہ جب نماز پڑھیں اور رفع یا کریں تو کس جگہ تک ہاتھ اٹھائے جائیں یہ باب قائم کیا ہے یہ جو ہاتھ رفع یا کا کرتے ہیں تو کس جگہ تک اٹھائے جائیں یہ باب ہے امام بخاری نے قائم کیا اس کی حدیث نمبر سات سو بیان کر رہا ہوں حدیث نمبر سات سو اڑتیس سیون تھرٹی سیون یہ ذہن میں رکھ لیں حدیث نمبر مختلف نسخوں میں تھوڑے تھوڑے بدلتے رہتے ہیں پرانے نسخوں میں اور تھے نئے میں اور ہیں آداد میں نے بتایا نا آپ کو جس طرح تعدادیں مختلف ہیں گنتی کے طریقے مختلف ہیں تو باپ بتا دوں گا کتاب بتا دوں گا باپ کا عنوان بتا دوں گا تو کوئی بھی نسخہ لیں گے تو آپ پہنچ جائیں گے اس پر کتاب ولاذان باب نمبر پچاسی باب کا نام الا عینفادی اس کی حدیث تو امام بخاری ایک ہی حدیث لائے ہیں اس میں اور وہ یہ کہ جب نماز شروع کرنے لگیں اس وقت رفع یا دین یا اسی طرح بعد میں بھی جب رفع یا دین کریں رقوب میں یا جاتے یا اٹھتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ صرف ان کندھوں تک اٹھائے جائیں اب یہ امام بخاری کا مذہب فکر ہی ثابت ہو رہا ہے تراجم راجم ولا بباب ہیں باب کا ترجمہ قائم کر دیا نا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں اس سے پڑھنے والے کا ایک بن گیا اب میری بات کو سمجھے غلطی کیا ہوئی کمزور علم رکھنے والوں کی کہ انہوں نے باب کا عنوان پڑھا اس سے ایک بن گیا جو حدیث اس کے نیچے پڑی اس حدیث کو بغیر سوچے سمجھے اس عنوان باب کے مضمون میں ملا دیا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 تو امام بخاری ایک ہی حدیث لائے ہیں کندھوں تک ہاتھ کھڑے کرنے کی اور کان کی یہ جو لوے ہیں از و تک کان کے برابر ہاتھ کھڑا کرنے یا انگوٹھے کو کان سے ملانے تک کی کوئی حدیث امام بخاری نے روایت نہیں کی